یہاں میرے دوستوں میرے بھائیوں امام ابن حزم اندلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان بھی ہم بیان کریں گے انہوں نے اندلس کا جو حال بیان کیا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے ایک طرف اسلامی ممالک پر سلیبیوں کی طرف سے دوسری طرف چنگیزیوں کی طرف سے حملے جاری تھے لیکن ایسے حال میں بھی پانچویں صدی ہجری میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا امام ابن ہزم رحمہ اللہ نے جو کچھ اپنے بیان میں لکھا ہے ان کے ہر ہر حرف سے ہر ہر لفظ سے ایک درد اور غم تپکتا ہے وہ آج اب مافیا انسل اخوالی فضل حکامینا و تعاون اعلی بادیم اعلیٰ شدین استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بیان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرف بحرف ان کا بیان ہمارے زمانے کے حاکموں اور صلیبیوں کے ساتھ ان کے اتحاد جو کہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہوتا ہے اپنی قوم کے خلاف بھی ہوتا ہے ان سب کا منظر جو ہے ہمیں امام ابن ہزم اندلوسی رحمہ اللہ کے بیان میں ملتا ہے امام ابن ہضم رحمہ اللہ کے بیان میں ہمیں آج کے زمانے کے حاکموں کا کرتوت صاف نظر آتا ہے جو کہ صلیبیوں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی اور اپنی قوم کے خلاف بھی اس لیے امام ابن ہزم رہ تعالی کا یہ بیان جو ہے ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے امام ابن ہزم اندلوسی رہ مح اللہ تعالی جو کہ پانچویں صدی ہجری میں اندلس میں رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب فی وجوہ تخلیص میں یہ بیان ذکر فرمایا ہے فہاد امرہ سلامہ یہ ایک آزمائش ہے جو ہم پر آئی ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے دین اور اخلاق تباہ و برباد ہو گئے ہیں تفصیلات فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے خلاصہ یہ ہے محارب محارب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندلس کا جو شہر کا حاکم ہے یا قلعے کا ذمہ دار ہے یہ اول سے آخر تک سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں فرون تک ملکاتری فرماتے ہیں کہ آپ کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر جو کہ خود ان کی اپنی رعایا ہے ان پر حملے کرتے ہیں جو بھی ان کا مخالف ہو جائے مسلمانوں میں سے یہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں اور یہ اپنے فوجیوں کو مسلمانوں کے مال و دولت کو لوٹنے کی اجازت دے دیتے ہیں اندلس کی یہ جو حالت ہے یہ آج کل پاکستان جیسے ممالک کے حالت سے کتنی مطابق ہے ذرا تصور کیجئے گا والمکوس درائب اعلی رقاب المسلمین مسلمانوں پر یہ جزیات ٹیکس اور ہر قسم کے مالی جرمانے نافذ کرتے ہیں لاگو کرتے ہیں مسلطن طریق المسلمین مسلمانوں کے راستوں پر انہوں نے یہود و نصارہ کو مسلط کیا ہوا ہے یعنی چوکیاں وغیرہ ان کی قائم ہیں لا بیدر ما حرم اللہ یعنی یہ جو عذر بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حلال نہیں ہو سکتی یہ جو عذر بیان کرتے ہیں وہ عذر گنا بدتر از گنا ہے جیسے کہ یہ پاکستانی حکمران کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خود ان دہشت گردوں کو قابو نہ کریں امریکہ پاکستان پر بمباری کرے گا گویا کہ امریکہ گولیاں چلا کر مارتا ہے تو پاکستانی فوجیں جو یہ پھول برساتے ہیں مسلمانوں پر مجاہدین پر غرم منہا استدامت انفاد امر ان حکمرانوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ہے فلاں غالت انفسکوم اے مسلمانوں ان کی باتوں سے دھوکے میں مت آ جانا ولاً الفسل منتصب اور اسلامی فقہ کی طرف منسوب یہ جو فاسق لوگ ہیں ان کے فتو سے آپ دھوکے میں کہیں نہ آ جانا اللہ اکبر اللہ بسون جلو دبن اعلی کلو بسبائی انہوں نے اور بکریوں کے کھال پہنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہیں درندوں کی طرح ہیں المزین الر شرحم اللہ سرون الحم اعلیٰ یہ بدکردار لوگوں کو ان کی بدکرداری مزین کر کے دکھلاتے ہیں اور منقرات کے معاملے میں فاسقوں کی مدد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ کیا مشابہت اس زمانے اور آج کے زمانے کے درباری مولویوں کی بیان کی گئی ہے اس زمانے کے درباری مولوی بھی آج مجاہدین کو تان و تشنی اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ اسلامی ہے پاکستان کا جو قانون ہے یہ اسلامی ہے پاکستانی نظام کے خلاف جہاد کرنے والے خوارج ہیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بھیڑیوں اور درندوں کی طرح ہیں لیکن انہوں نے بکریوں میمنوں اور دھمبو کی کھالے پہنی ہوئی ہیں فالمخلص لنا منها اب اس سے نجات کی صورت کیا ہے الامساك بالالفنت جملتا وتفصيلا الا عن امر بالمعروف او نهي عن المنکر وذم جميعهم زبانوں کو مختصر طور پر ہو یا تفصیلی طور پر بند رکھنا مگر امر بالمعروف کرنا نہیں المنکر کرنا اور ان سب کی مذمت کرنا یہ اس عذاب سے نجات کی شکل ہے عبادت سلم تمشیت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ان حاکموں کو اور ان کے چاپلوس مولویوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے صلیب کی عبادت کرنے سے ان کے معاملات چل سکتے ہیں تو یہ صلیب کی عبادت کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی ان حکمرانوں کا اور ان کے چاپلوس درباریوں کا یہ حال ہے اگر صلیب کی عبادت میں بھی ان کی حکومت اور ان کا اقتدار برقرار رہ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہیں جیسے کہ آج کل کے حکمران اور ان کے چاپلوس دوست اور درباری مولوی ہیں پنہ نُراہد ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نصرانیوں سے مدد لیتے ہیں اور مسلمانوں کی جو عزت و ناموس ہے چاہے وہ زمین کی عزت ہو چاہے وطن کی عزت ہو چاہے بدن کی عزت ہو چاہے دین و مال کی عزت ہو ان سب پر وہ کافروں کو راستہ دیتے ہیں رب الدن قلعہ فاخل من اسلام عام بن نواقی اور بارہا تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے شہر اور قلعے انہوں نے اپنی مرضی سے کافروں کے حوالے کیے چنانچہ کافروں نے ان علاقوں اور ان شہروں کو اور ان قلعوں کو اسلام سے خالی کیا اور وہاں صلیب لگائے اور گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجنے لگی یا اللہ یا اللہ ہر ہر لفظ جو ہے غم اور درد سے بھرپور ہے میرے بھائیو آپ دیکھیں جس وقت امریکہ نے امارت اسلامی افغانستان پر حملے کرنے کی دھمکی دی تو پاکستان نے لاجسٹک سپورٹ کے نام سے کیا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی ان حکمرانوں کے اپنے باجے ہیں جو کہ بجتے رہتے ہیں چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں یہ سب کے سب ان بدماش قسم کے حکمرانوں کی میں ہاں ملا کر مسلمانوں کی عزت و ناموس جان و مال ہر چیز سے کھیل رہے ہیں لان اللہ مسلق عليهم سیفا من سیوفی امام ابن حزم اندروسی رحم اللہ تعالی اخیر میں ان کے لیے لانت فرما رہے ہیں لعن اللہ جمع ان سب پر اللہ کی لانت ہو وسلّ علیہم سئی من سیوف اور اللہ تعالیٰ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار ان پر مسلط کرے ہم سب بھی ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں فمن آج کا رجو تو تقیت کے رب قلبی امام بن حضم رحم اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اندلس کا حال آج کل مسلمانوں کے ممالک کا بھی یہی حال ہے اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں پر اپنی لانت نازل فرمائے اور ان پر اپنی تیز دھار قسم کی تلواروں میں سے ایک تلوار مسلط فرمائے تاکہ مسلمان امت ان خبیصوں کی خیانت جنایت اور روز روز کی ان مصیبتوں سے نجات پا سکے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حاکمیت کے قیام کے لیے جان و مال اور ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر القی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته